شیخ ابو مصعب سوری فقی اللہ عصر کی کتاب دعوت المقامت اسلامیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس جاری ہے پیغمبر علیہ صلاحت والسلام کس زمانے میں مبوس ہوئے اور اس وقت عالمی حالات کیا تھے اسے بیان فرما رہے ہیں آج کے درس کا عنوان ہے النظام اعلیٰ صاحب اسلوت و تسلیمات رافر پیغمبر علیہ والسلام کے بےست کے وقت عالمی نظام یعنی فارس اور روم کی کشمکش کشمکشنس میں صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو ستر عیسوی میں پیدا ہوئے اور چھ سو دس عیسوی میں ان پر وہی شروع ہوئی روم اور فارس اس زمانے میں دو بڑے بڑے سپر پاور قسم کے ممالک تھے جیسے کہ اس زمانے میں روس اور امریکہ وغیرہ ہیں یہ دونوں ممالک جزیرہ عرب پر اپنے اپنے غلاموں کے ذریعے حکومت کیا کرتے تھے اور یہ دونوں ممالک جزیرہ عرب پر قبضہ کرنے کی کوششوں میں اور جستجو میں لگے رہتے تھے دریائے فرات سے بحر متوسط کے ساحل تک ان کی آپس میں کشمکش اور رسہ کشی جاری رہتی تھی اور یہ عسکری طور پر اپنے دشمن کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے وہ مناج لکانت الخروب متصل بینا وکان تجا تختہ مہادنات تطول یہی وجہ تھی کہ ان کے درمیان جنگ جاری رہتی تھی اور جنگ جو ہے کبھی ان کی مغلوبیت اور کبھی ان کی مغلوبیت کے ساتھ ختم ہوتی اور پھر معاہدے وغیرہ ہوتے لیکن وہ زیادہ دیر تک کے نہیں ہوتے اور وہ معاہدے جلد ہی ختم ہو جاتے تھے ان لوگوں کی جو آپس کی جنگ ہوتی تھی اس میں بہت ہی زیادہ شدت اور سنگلی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا سخت قتل عام تباہی اور ہلاکت و فلاکت کا ایک خطرناک اور المناک منظر ہوتا تھا صراع الدولتين محترم فرما رہے ہیں کہ یہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو جنگ تھی خصوصی طور پر دو بادشاہوں کے درمیان اس جنگ نے بہت ہی زور پکڑ لیا تھا ان میں سے ایک روم کا حاکم تھا جو کہ پانچ سو ستائیس عیسوی میں روم کا حاکم بنا جس کا نام جو سنتیان اول ہے اور دوسرا جو ہے پانچ سو اکتیس میں ایران کا حاکم بنا جس کا نام کسرائے اول یعنی نوشیروان ہے اگرچہ ہمارے ہاں نوشیروان کا عادل وغیرہ یہ بہت زیادہ مشہور ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور نوشیروان ہو چونکہ کسرائے اول اور اسی طرح بہت سارے ان کے نمبر آتے ہیں واللہ عالم یہ پانچ سو عیسوی میں کسرا نے یعنی نوشیروان نے روم کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور شمالی سوریا کی طرف سے اس نے زبردست حملہ کیا اور اس وقت جو مشرقی علاقوں کا مرکز یا پائے تخت کہہ دیجیے پر قبضہ کیا نوشیروان نے اور رہا نامی جو علاقہ تھا اس پر بھی قبضہ کیا اڈیسا اور قنسرین حلب اور دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کیا اور اس نوشیروان نے ہزاروں قیدیوں کو انتاکیا سے مدائن کے قریب ایک شہر تھا اس کی طرف منتقل کیا اور اس کا نام بھی انتاکیا رکھا جس کا نام بعد میں رومیا کے نام سے مشہور ہوا اور اس علاقے کے اوپر اس نے احواز نامی علاقے کے ایک عیسائی کو حاکم بنایا رومیوں کا جو بادشاہ تھا جوسنٹیاں یا گوسنٹیان اس نے بہت کوشش کی کسرا کا مقابلہ کرنے کی لیکن چونکہ وہ آفار اور سلاف نامی قبیلوں کے ساتھ جنگ میں خانہ جنگی میں مشغول تھا اس لیے وہ کسرا کا مقابلہ نہیں کر سکا یہ قبائل یورپ کی طرف سے اس پر حملہ آور ہوتے تھے اس لیے مجبوراً اس نے کسرا کے ساتھ صلح کی پانچ سو ترسٹھ عیسوی میں اس صلح نامہ پر عمل ہوا جس کے نتیجے میں کسرا ان تمام علاقوں سے نکل گیا جن پر اس نے قبضہ کیا تھا اور اس کے مقابلے میں کسرا کو بہت ہی زیادہ فدیا اور رومیوں کی طرف سے سالانہ جزیا وغیرہ دینے کا وعدہ کیا گیا پانچ سو پینسٹھ عیسوی میں یہ جونسٹیان اول مر گیا اور اس کی جگہ جونسٹیان دوئم آیا اس نے آتے ہی کسرا کے ساتھ جو سلح نامہ تھا اسے توڑ دیا اور اس عہد نامے کو اس نے پامال کیا تو کسرا نے دوبارہ سوریا پر حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جونسٹی جو ہے پانچ سو اٹھتر عیسوی میں مر گیا اس کی جگہ پر ٹیبروس نامی شخص جو ہے روم کا حاکم بنا اس نے پھر کسرا کے ساتھ مال اور جزیہ دینے کی شرط پر صلح کر لی پانچ سو انسی عیسوی میں نوشیروان مر گیا اور ہرمز اس کا نائب بنا اور اسی طرح تھیبریوس بھی مرا اور اس کا نائب مورس بنا اب ترکی جو قبائل تھے شرقی شمال کی طرف انہوں نے اکٹھے ہو کر کسرا طرح کے خلاف لشکر کشی کی ہرمز نے ان ترکیوں کے خلاف جنگ کے لیے ایک کمانڈر کو بھیجا اس کا نام بحرام تھا اس نے انہیں شکست دی اور ان کا مال وہ لوٹ کر لایا حرام کو ترکیوں کے خلاف اس کامیابی نے وہ اور اپنے ہی بادشاہ کے خلاف اس نے بغاوت کی اور اسے معزول کر کے اس کی آنکھیں نکالی اور اس کی آنکھوں پر سلائی پھیر دی اور شاہی تخت پر قابض ہو گیا اب ہرمز کا جو بیٹا تھا کسرائے سانی پرویز اس نے اپنے باپ کے تخت کو چھننے کی اور واپس لینے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا چنانچہ وہ رومی حاکم موریس کی طرف گیا بحرام کے خلاف مدد مانگنے رومی حاکم موریس نے پرویز کا احترام کیا اور اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی حامی بھری اور اپنی بیٹی بھی اس کے نکاح میں دی اور اس کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بحرام کے خلاف جنگ کے لیے روانہ کیا جس میں وہ بحرام پر غالب آیا اور اس نے اپنے باپ کا تخت چھین لیا اور وہ بادشاہ بن گیا 602 عیسوی میں رومی کمانڈر بے کمانڈر فوکاس نے اپنے بادشاہ موریس کو قتل کر ڈالا اور اس نے تخت پر قبضہ حاصل کیا تخت پر قابض ہونے کے بعد اس نے موریس کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کیا لیکن اتفاق سے ایک بیٹا جو ہے باغ نکلنے میں کامیاب ہوا اب بس حالات کو دیکھیے کہ اس کا بیٹا پھر پرویز کے پاس آیا فوکاس کے خلاف امداد مانگنے جیسے کہ اس کے باپ نے بحرام کے خلاف پرویز کی امداد کی تھی تو اس میں اب جو ہے فوکاس کے خلاف پرویز سے امداد مانگی لیکن اس وقت کسرا کی کمینی طبیعت غالب آئی چنانچہ کسرا نے رومیوں سے مطالبہ کیا کہ موریس کی جگہ اس کے بیٹے کو حکیم بنایا جائے بادشاہ بنایا جائے اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ ان پر لشکر کشی کرے گا لیکن انہوں نے انکار کر دیا یعنی رومیوں نے پرویز کی بات ماننے سے انکار کر دیا اب پرویز نے رومیوں کے خلاف زبردست چڑھائی کی اور رومیوں کے ماتح جو علاقے تھے شام مصر اور نوبا ان سب پر قبضہ کر لیا اور وہ جو بڑی صلیب ہے بیت المقدس میں اسے وہ ایرانیوں کے دار الحکومت مدائم لے کر آ گیا اور پھر اس نے ایک بہت عظیم لشکر قسطنطینیہ کی طرف روانہ کیا جو کہ آج کل استمبول کہلاتا ہے اس کا محاصرہ کر کے وہاں جو آفار اور سلاف نامی قبیلے تھے جن کا ذکر پہلے آیا ہے ان کے ساتھ مل کر اس نے یورپ کی طرف سے رومی سلطنت کو گھیر لیا لیکن رومیوں کے کمانڈر ہرقل نے قسطنطینیا سے اس محاصرے کو ختم کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہوا اور ترکوں کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا جو کہ ایرانیوں کے دشمن تھے اور اس طرح ہرقل نے ترکوں کے ساتھ مل کر کسرا کے لشکر کو رومی علاقوں سے نکال ڈالا چھ سو دس عیسوی میں جو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط کا سال ہے ہرقل نے اپنے بادشاہ فوکاس کو معذول کیا چونکہ فوکاس بہت ہی زیادہ خائن اور بد کردار قسم کا آدمی تھا پھر ہرقل نے فوکاس نامی بادشاہ کو رومی قوم کے حوالے کر دیا جنہوں نے اسے قتل کر ڈالا اور ہرقل کو انہوں نے رومی لشکر کا کمانڈر متعین کیا اس لیے کہ اس نے فارس کو مغلوب کیا تھا اور اس بد کردار بادشاہ کو اس نے ہٹایا تھا اب ہرقل نے عمومی کمانڈر بننے کے بعد ایرانیوں پر چڑھائی کی فارس پر چڑھائی کی اور رومیوں کے جو علاقے تھے وہ ان سے لینے کی کوشش کی اور حملہ کرتے کرتے وہ ان کے علاقوں میں داخل ہو گیا اور ان کے لشکر کو توڑ کر رکھ دیا چھ سو ستائیس عیسوی میں نینوا نامی علاقے میں جو کہ عراق میں ہے وہاں اس نے ایرانیوں کو شکست فاش دی اور بہت زیادہ مال بطور غنیمت اس نے حاصل کیا اور ان پر سالانہ جزیہ بھی مقرر کیا اس نے ہیرکل نے ایرانیوں پر بس یہی جنگ جو کہ چھ سو ستائیس عیسوی میں نینوا نامی صوبے میں عراق میں ہوئی تھی اس کے بعد ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان اور کوئی جنگ نہیں ہوئی وقد كانت هذه الوقات آخر الحروب بين الفرسی والروم یہ جنگ فارسیوں اور رومیوں کے درمیان آخر جنگ تھی وهی التي اشار إليها القرآن الكریم بقول قرآن الكریم نے اس جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے اعوذ من اللہ من الشیطان الرجیم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون في بضع سنین یعنی رومی جو ہیں وہ مغلوب ہوئے بعض علاقوں میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے تو رومی جو ہے مغلوب ہونے کے بعد شکست کھانے کے بعد انہوں نے ایرانیوں کے ساتھ دوبارہ جنگ کی اور اس جنگ میں وہ غالب آئے اباد ہر جاء وقات مسلم اور اس واقعے کے بعد مسلمانوں کا نمبر آیا آن واحد الواحد الحد اور انہوں نے ان دونوں بڑے بڑے ممالک کو ایک ہی وقت میں اللہ واحد الاحد کی قوت کے بلبوتے پر دنیا کے نقشے سے مٹا ڈالا اور ان کی طاقت و قوت کو سفے ہستی سے ختم کر ڈالا اللہ جل جلالہ نے جس طرح ہمارے آبا و اجداد کو یہ حکومتیں نصیب کی تھی اسی طرح اللہ تعالی ہمیں بھی یہ حکومتیں عطا کرے لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ اسلامی اور عربی تاریخ میں پیغمبر علیہ السلط و السلام کی حکومت قائم ہونے کے بعد سے آج تک جتنے بھی ممالک اور جتنی بھی حکومتیں قائم ہوئی ہیں ان کا ذکر کریں گے یعنی ایک ہجری سے چودہ سو پچیس ہجری تک اور چھ سو بائیس عیسوی سے دو ہزار چار عیسوی تک انشاء اللہ آپ حضرات کے سامنے یہ مختصر خلاصہ پیش کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آبا و اجداد اور اپنے صلیح صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ على خیر خلقه محمد اجمائین تصفرک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ